الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي هو اهل المغفره والتقوى الله <تصفيق> والصلاه <والتقوى تصفيق> والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلى وعلى اله وصحبه الذين وعدهم الحسن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سَمِعَ الظُّلْمَ إلى سبحان الله سبحان الله اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ آمنت بالله اصدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسلیم شوق لاد وسلام دیا رسول الله وال ع والسلام سید حبی بلا دوسلاملیا سید یا مکین کلو بالمنی والحاب قیا سیدی آواز ایک جگہ ٹکا کے ہو یا Yes. <laughs> مانان صاحب گان والا شان میز بانان محفل معذت سامعین دوست ساتھیوں مسلمان پراؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ جلہ مجد نفس و شر شرط و پناہ بخش دو جگ رحمت عطا فرماوے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 جس موجود ہوتے جتنا دیر اللہ تعالی دی مشیت ہونی جناب نال مخاطب رواں گا اس عنوان ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم اور تبلیغ دین در حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے اندر حکمت والا طریقہ اللہ جل شان و وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دا سلسلہ جاری فرمایا انسان دی عقل دی کمزوری ناندہ میسانی عقل بچی قوت طاقت نہیں بغیر ہدایت خداوندی بندی دو جہان کے نفے نقصان سمجھ لوں انسانی عقل دی طاقت گو کافی دنیاوی امور در انسانی عقل کافی ہو جاندی تھوڑی جی آواز کر لیکن جملہ دنیاوی امور اندر بالخصوص مابادت طبیعت عقائد اور امور اخرویہ دے اندر انسانی عقل جواب دے جی اللہ تبارک و واطل انسانا دیس کمزورینو بیخ دیا سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمائی تاکہ انسان دیقل میرے نازل کردہ نور تو رہنمائی حاصل کرے اپنی کمزوری دور کر کے کامیابی نہیں انسانی عقل اوجو جی اکیا اور دین ہے نور نور محتاج نور نور تو بغیر تو بغیر مفید نہیں ہو سکتا فائدہ ہو سکتا دونوں بھی بتیاں روشنی یعنی ڈرائیور دیا اکاں رل جان تک منزل تک پہنچ جاتا ہے کامیابی حاصل ہو اللہ تعال اپنے مقدس دین نو اپنی ہدایت میں اس دی جڑی راہبری ہے جی وہ فرما انسانوں اس کو نور فرما لیکن موضوع مناسبت اس گل کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی راہبری واسطے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 ایک دم جو خوراک دے تو مریض بچارا اگلے جان نہیں ٹر جائے یہ ساری خوراک روحانی اللہ تبارک اتالا مرحلہ بار دئی سال کے عرصے میں دین مکمل ہو جی اللہ پاک اتارن سے آپ چاچے چ ساری کتاب ایک بار کٹھی ہو کے آ جا آ سکتی سی سارے احکام ایک دم نازل ہو سکتے سن لیکن اللہ تعالی نے کیونکہ حکیم اپنی حکمت نال اس پاک نے یہ کام کیتا ہے کہ جیوے جیویں ماحول اور طبیعت برداشت کرتے آئے آئید، آئید، آئید، آئید، آئید، آئید، <تضحر> اللہ تعالی نے اسی <تضحر> <تضحر> طرح نور اصا قرآن تھانتا محبوب تھا کہ تھی ظلم کڈو لوگ کٹتے رہو تو خرجہ مظاہرے کا سر اتنے تجدد ہدوس والا مانا داست مستقبل ہوں رہنا اور یہ کام کردیاں رہنا کہ ظلمتیں مکتے رہن گے تو چان بدھتا رہنا آنا ایک دم ہیں چڑھ کے چانن نہیں آنا لا مزارے لیا چیمت ایستا ایستا, ایستا ہونا وقت نم نہیں ہونا کہ ایک دم تاری ظلمت مٹا کے نور دے چڈو کنج نہیں ہونا سمجھ نہیں لو حقیمانا انداز ظلمات اور اندھیرے دو قسم ہیں باطلی اور زحیر. اندر دلہا یہ ہوتا ہے بد اور شہوت خواہشات بری اندر دھیرا اور باہر جاہلیت دیا بسم برے قوانین ظاہر ماحول در رسمہ جنہاں جنہیں اللہ تعالی کی ہدایت نہ ہوے من تے نفس نال دے جی پینوں پہن چل دے, دے رہ لہذا کفر دی شرکت دی اللہ پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ठीक है ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح اچھا غور فرما غور فرماؤ یار ہل چال نہ بچاؤ مہربانی سکون تو میں عرض کر رہا کہ ظلمت اور اندھیرے اندر دے اور باہر دے دے اندر کفر و شرک اور بد اور نجائز شخص باہر دے ایسا رسم کہ جنہ دن خدا ہدایت آسمانی ہدایت نہ ہودر اندر برباد ہوتا ہے اندر دھیرے ناہر منظوری چلایا <تصفح> غور فرماؤ غور فرماؤ با با با با با با <nueva> تو عزیزم مکہ شریف دے اندر توجہ در با اللہ تعالی نے ویخو کیسے حکمت نال دین اتاریا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 تیرہ سال دے عرصے اللہ تعالی نے عقیدہ دتا ہے کہ پہلے یہ پہنچاؤ مدینہ شریف ہجرت ہوئی پھر دس سال دے عرصے دے اندر اعمال اترن عقیدا اتنے اترا عمل اتھے اتنے وہ پھر بیچا رہے. دے قسم آ گیا لیکن 10 سال دے اندر عرصے دے اندر، ترتیب نال اللہ ہو جا نے اے مبارک نورانی احکام اتارن جنہ ظلمت کدا سینے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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے آپ میں وسیلہ مبارک نال شراب نکم حرام نہیں فرمایا کیوں عادت بنی تھی نا आदत तो यकदम क्डना बहुत औखा होंगे यानी उन्होंने वास्ते कि जेड़े निकल रहे होंगे ने वरना अल्लाह तला वास्ते तो कोई मुश्किल नहीं ना क्डन आा नहीं उस रात ने मेहरबानी की उन्होंने जिन्होंने क्डना से پہلا شراب دے بارے ایسا حکم اتریا لا تقرر اس پلا تھوانت سکارا نشے کی حالت چ نماز کے نڑے نہیں نی جانا یعنی نماز نہیں پڑھنی نماز نہیں پڑھنی کا حال چ نشے کی حالت شراب حرام نہیں کیتا لیکن نماز پڑھنا حرام کر دیتا دشے دالج کے حالے این بچا لین بات ہوں جدوں نماز پڑھنی ہے نشوں بغیر تو پھر واہواہ چیر پہلوں نشے تو پاک ہونا پینا نشے تو صاف ہونا پینا تو کچھ نہ کچھ دیر واہ واہ بقفا جڑا وہ نشے تو خالی ہو گیا اس تو بعد پھر نماز پڑھ لین گے تو <تصفح> قدرت نے اینی شفقت اینی مہربانی فرمائی <تصفح> کہ نماز نہ پڑھو شراب حال لیکن یہ بھی نہ دین چ رکھنا کہ شراب پیوان کا حکم اللہ تعالی نے دتا سر دورے جہلیت دیا دے آدت کے عادت سی انہوں دی کہ وہ اس چیز تے لگ گئے سن ہالے آسمانی ہدایت نہیں سی آئی ورنہ اللہ تبارک و تعالی دے بارگاہ ممکن ہے محال ہے وہ نشے جیسی بیماری نوں حکم دے نکم دور حکم دے دور سے نشے نوں اللہ تبارک و تعالی فرماوے کیوں ہو سکتا ہے کیوں کہ نشے وہ یار کیس بس चलो बस बस बस तवज्जो अच्छा तवज्जो सुना तवज्जो अच्छे मेरे अल गौर फरमा बारे इ ना मारे मारो जे अंदर बैठे ने मारन के चुप करते अगले मरहले वेच। شراب حرام ہوئی پھر حکمت ویکو کہ شراب حرام کر کے تو ہوں انتہائی نفرت دلانا اس اور پھر حفظ ماں تقدم بھی اگوں تو ہمیشہ محفوظ رہ جان اللہ تعالی نے این سختی فرما دیتی کہ جہے پانڈے سن شراب بناون دے اور شراب واسطے مخصوص ان پانڈیا دا استعمال بھی نجائز کر کیوں؟ تاکہ پھر برائی کا بانڈا استعمال کردیا چیتا نہ آوے آئے جتھا جی آ گیا تو پھر نہ پرت جان پھر نہ لوٹ جان کدرے ہوں حکیم نے بچاؤ واستے بھی ایسی مبارک تدبیر فرمائی کہ برتن بھی استعمال نہ کرے سابام نے ان برتنا استعمال کرنا چڈ دیتا اور بعد بچ جس وقت دے دل شریف در اکل شریف کے اندر نفرت پک گئی اور عقیدہ یہ پختہ ہو گیا کہ انہوں شراب دے نام لیندا یا تو چیتہ ہی نہیں آونا جے آونا بھی ہے تو جی پیشاب کا آتا ہے تو نفرت ہو جاندی ہے پھر اے حال بن گیا تو پھر آپ سلام نے فرمایا میں دے استعمال تو منع کیتا کیا کر لو ہوں کر لو پانڈے استعمال کریا کرو اتھو ہی پتہ لگتا ہے کہ بندہ جس وقت برائیاں تو توبہ کرے نا اس وقت برائی کی یاد دلاوان والیا چیزاں اور لوکاں تو بھی دور ہو جائے تاکہ پھر نہ اس بلا پس جائے کیوں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 تو وہ اللہ دے بندے آخیا سی میاں تنڈ چ پچھلا جتنے تیر کو قتل ہوئے جی تے پنڈ چیا تو تیری تبا ٹانی پھر سنگی تینوں ملتے جان گے تو پھر تیرا چیتا دماغ اسی پاسے لگ جنا لہذا بہتر یہ ہوئی کہ اپنے آپ کو بچا لے تو پنڈ چ मालूम होया तौबा और हिदत महफूज रखते है पेंड नहीं छोड़ जा सकता चेता ना तो कम अज कम इना जरूर आ चेता दवा तो चेते दवा ना चीजों तो, तो, तो बंदा पिछा हट जाए ना किधर फेर ना स्यापा गल पी लगी جسے ویخیا وہ محفوظ ہو گیا فرمایا پانڈے استعمال کرو شرکیا مال قبر شرک دور جہلیت چند سی آپ لام نے منع فرما دتا قبر چاہیے جی وقت گزریا جس ویخیا کتاب پک گیا شرک تو محفوظ ہو گیا فرمایا کون تو نہ یا ڈکیا سی ہوں تسی جا کے کریا کرو جا بھی جا بھی آخرت یاد دلو یاد کوئی پیڑی گل نہ بول بیٹھے جو کے ایسی جڑی خلافے شرح ہو سلا تو و تسلیم نے قبروں کے بارے ہوں پھر اچھا آپ یہ جانتے سنوں کہ دے ذریعے گل سمجھنا پھر شرک نہیں اگر شرک دا خطرہ محسوس کر دے تو آپ سلاح تو بتسلی بھی اجازت ہی نہ شرک جیسی بنا دیا وہی اجازت ہی کیوں تاں کر معظم تعظیم والیا تصویر تعظیم والیا معظم دیاں تے تعظیم دے دقام تصویر رکھنی ہمیشہ واسطے حرام کر دیتی کیوں کہ اتنے خطرہ محسوس ہوتا سی ہو جانا وہ منع کر لیکن مقام توہین محلے توہین یا توہین والیاں جڑی ہوں انہوں نے رکھ دی اجازت دے دی گئی کیوں کہ خطرہ چن جب بےزتی والی تھان پی رہی تو وہ ہونا کہ اصل تو عزت والی تھان سے ہو پھر اتوں خیال ودھدا ودھیا اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عنو علیہ اسلام دور شریف کے اندر جدو نیک سالے لوگ فوت ہو گیا دے تھا تو پچھلے جڑے سن نے لذت محسوس نہ ہونی تو انہاں نو کسے سیانے نے آخیا بھائی اج کرو او جڑے پیارے اپنے فقیر لوگ ہیں سن اللہ والے انہاں دیا تصویر بنا کے او رکھو تو انہوں ویکیا کرو انہوں کی سورت نکد دل کے اندر رکت اور نرمی اور خوف اور خشیت پیدا ہو گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جی لذت آئے گی انہیں پہلے یاد کرنے انہوں دی عبادت نو تے دے طریقے نو یاد کرن کرنے پہلو بنا کے تے تصویریں لٹکائیاں یا مجسمے رکھے بنا کے انہوں دے سمجھ آئی کہ نہیں انہوں نے ویخ لینے سن لیکن پھر ابلیس نے آن کے تے تو انہوں نے پا دیتی گل کہ خدا جے جی نہیں لذت آتی یہ رب جے تو انہیں خدا مننا شروع کر در بوتان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی لیکن اتنا ضروریا کہ انہوں پاکوں کی تصویر پہلو یاد واستے بنیا چیتا ڈواؤ واستے پھر پوجا شروع ہوئی تو ری دے اندر یہ بھی منع کر دیتا گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا کہ تو اسی ہوں یاد او ہو کرو کم وہ <متحدث> <متحدث> پہلا بوہا جا کلیا سند چکی اتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہونے تو سمجھائی جنا جس لے عقیدہ پختہ ہو گیا قبروں سے جان دی اجازت ہو گئی جسے عقیدہ پختہ ہو گیا طبیعت صاف ہو گئی پوری تو خدشے چبے مک گئے تو پھر شراب کے پانڈوں کا استعمال بھی جائز ہو گیا پھر تو تصویر بھی جائز ہونی چاہیے سی جک جو گئے ہو گل لگی نا خطرہ ہے اگر جواب جب کہ جی خطرہ پکے لوگ نے یعنی پختہ ایمان والے اور جنہیں اندر اللہ تعالی نے یقین اور پاکی اسگی کی دولت کوٹ کوٹ کے بھر چھڑی ڈاواں ڈول نہیں ہوں دے صحابہ کرام ورگے لیکن یہ ہے انہوں واسے اجازت ہوتی جی عوام واسطے نجائز ہوتا لیکن شریعت ایک اصول بنایا ہے وہ کی کہ شریعت آمام جد بنان فرمای ہے نا تو وہ اندر لحاظ وہ اعلیٰ طبیعت کا نہیں کرتی درمیانے تو نچلے درجے کا کرتی ہے کیونکہ اے بہتے نے گھٹ لہذا بہتر دا لحاظ رکھ کے بزرگاں لکھے بھائی مدینے شریف چ مکے شریف چار رہائش کرنی یہ پسند نہیں کی بزرگاں مکرو لکھا کہ کیوں لکھے کہ ادب کا لحاظ نہیں رہنا انہاں آخیا بھائی ادب کا لہٰذے جی ایڈے ایڈے ادب والے پیر مہر علی شاہ ورگے شیر ربانی ورگے ادب والے بندے ہونا کی ہوگا اتنے خل لاؤن لگا انہیں آخیا وہ آلہ لوگ تھوڑے شریعت لہاظ نہیں رکھنا شریعت دوجے نچلے طبقے کو ویکنا بھی تاکہ یہ نہ مارے جان سمجھ نہیں آئی تو شریت پاک نے وہاں کا لحاظ رکھا ہے لہٰذا وہ اپنے حکام دسد ساروں رکھ دی ہاں مستسنا ہو جی ہو ج تاں کر کے پھر آخیا گیا بھائی خواس جڑے ہیں وہ اعتراض نہ کرو ہو سکتا ہے کہ انہاں دی کوئی ایسی حکمت ہوئے اور ہوریت بھی دستی پی ہے کہ اندر لوگ ہیں لہذا نہ ای کار میں کن نہ انکار میں کنے نہ یہ کام کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں یعنی نہ خود کرنے آ نہ انہ وان کرنے رپ نہ اعتراض انکار کرنے آسان میاں اس چوپ ہی رہنے کی دین سمجھن والے تو پھر یہ کام پہ کرتے ہیں مسل مکے مدی نظریاش کا تو پھر یہ مطلب نکلیا آلہ دینجھن وجود ہو پھر جدو یہ کام پہ کرتے ہیں سارے تو ایلہ دین سمجھنے دین چلنے لازم بات ہوا کہ شریعت کی کوئی گنجائش لگ گئی شریعت ہمیشہ احترا اور ماہرومی دلیل سمجھی سمجھ نہیں لگی جی گل کی بڑا مطلب تمام مذاہب دا مسلمہ آسول یعنی دا جناب کا سامنے آپ جی ہمیشہ بہانا مراتب دا ضرور لحاظ رکھ میں بیان بھی کر چکا اس طرح دیا کئی مثالہ شواہد حدیث سو آدھی آدی سے مبارکہ بندہ پیش کر سکتا ہو سکتا ہے توجہ قرآن پاکی آ جان کیا سلاح و تسلیم کو صحابی دیکھو ایک صحابی آنڈا لے کے چوک چک مارتے ہیں کچا آڈا لے کے اللہ تعالی دے رستے دے اندر خرچ کرنے پن دین سی کے اکبر سارا مال لے آپ قبول کر لیں اتے ذرا جناب بھی اعتراض نہیں فرمایا ادھر جان میں سن کے ہالے کمزوری یہ آشق ہے پہنچ گیا یہ ادبوں گاہ ٹپ گیا یہ ہوں اک سیا ہو گیا سدھی کہ اکبر کہ یہ کوئی پرواہ نہیں ادھر ہال ابتدا ہے جیسے چڑھیا چڑھدا ترقی کرے گا پھر سمجھ نہیں کے میاں صاحب فرما نے موتی چوک جنا دی دی جنا ہوتے نہ چگڑے جانے اور نگر مرشد پا ہو نام پے مرشد پا اور کملے بھی او شا فرماؤں جڑیاں لین اداریاں جیڑیاں جڑیاں لینی نال باد <تصفح> مری انہ نران فکین پانی شو جو, جو پی ویلی ہے پھر ہوں سارے باز بڑھن لگ دے دے فرق آخر ضرور کرنا میرے دوست پاک گل تو سن چکے ہو لگوکتا کرنا اس اپنے دعوے کی دلیل کرنا میران رضی اللہ تعالی انو سرکار نمائی اپنا پتر دے گی حضور رب دے رات چلا دو آپ نے عرصہ تربیت فرمائی سلوک کراؤ کوئی عرصے بعد مائی آئی ہے دیکھ لیے आप मुर्गा थनावल फरमा रहे माई दे पुत्र दाल ताया माई आेशानेरे मेरे वर्गे ईमानी सिया है तो बेदबी मेरे कोई साढ़े न तो चंगी बागवीर مردنی مردنی دل شبا اٹھے چنگا پی رے میرے بناول فرمایا لیکن آپ کامل سن فورن دل شریف تو آگاہ ہو گئے فرما آپ نے جواب نہیں ہڈیاں جیڑیاں جمع ہوئی سن فرما کے مرغا تیار ہو گیا فرما نے دل دے سوال میں یہ جواب ہے اس مقام جاوے جا پھر مرغے پہ کھاوے جا سونا تریت پاک شریعت پاک یہ دین حکمت, حکمت, حکمت سلو یہ حکمت دا ضرور لحاظ رکھنا پہ ہو لیکن یہ مطلب نہیں احکام نو چھپا دا جائے نہ ایسی حکمت کیتا جاوے جائے زہرے زہرے ہو کہ تباہ قبول کرنے باقی ہوتے اللہ تعالیٰ سپورٹ اگلا مسئلہ لیکن آخر جہاں محبوبا اللہ دستے ولا حکمت اور سونی نسیحت سمجھ نہیں آئی اور جڑے کامل لوگ ہوں نا یہاں اللہ تعالی دے محبوب تو حکمت سیکھی ہو اس واسطے یک بارگی نہیں بدل بدلتے بندے ہاں نہ بندے بار بدل دے بدلتے ہوں ایستا ایستا وقت لگتا ہے ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کئی بار نہیں منیا کئی من گئے کئی دوجیا نہیں منیا انہوں عرصے تو بعد مننا نصیب ہو گیا وہی گل مایوس نہ ہو ان سے اے رہا ہود مایوس نہ ہو ان خرزانا کم کوش لیکن بے روک نہیں راہی کم کو گل لمی ہو جانی میں چھوٹی کرنا سمیٹنا گل سنا اسے مناسبت مسلم شریف کے کتاب رقاط ستارماں باب سونے نبی صلی اللہ وسلم تھی سند صحیح روایت بچے گل آئی اسے مناسبت انہوں پیش کرنا ہور رنگ بھی بترے ہی نے جی سنو گے تازہ ہو, ہو جائے گا بابا جی میرے بے لی ہو حدرت سیدا رو اللہ علیہ دی. آمد شریف بلکہ بعد کا واقعہ لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو پہلوں حضرت سیدنا سہیب رضی اللہ تعالی سہیب رومی نبی پاگ د فرما نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پہلے زمانے لہو ساحر بادشاہ ایک جادوگر سی کیونکہ بادشاہ کافر تے دہریہ سی خدا پاٹو سی منتا حضرت سید علاسہ روح اللہ علیہ سلاح تو تسلیم تو بعد ہوا ایسی جب خدا پادوں نے اسی منتا نبیا کی مننا کم بخت نے ایک بات ایک رکھا ہوا نیڑے رکھ دے سن کیوں آلے ملتے نہیں سن الایا تاشمان دلے درحمت ہونی پھر پورا کی ہونا کی نہیں فلان جوڑ آنا مار دین کبھی سی بھی چل جان کبھی غلط ہو جانا کبھی سی ہویا جو تکا بار جی آنا ہونا بادشاہ نے جادوگر رکھے جادوگر بڑھا ہو گیا آخری وقت نو اپنے آئے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 اس پاسوں رستے اندر ایک اللہ والا حضرت علیہ السلام راہب جی نی بولی درویش جی نقد فقیر کلیا والے فقیر اس زمانے میں سن راہب جہے اپنا دین بچاؤ بادشاہ یہ کافران کو فس کے جنگلوں کے سر پے کے بٹھے آدھے سات یہ لڑ سکتے نہیں اپنے آپ کو بچاؤ ہو سکتا سر لوگ وکرے ہو جاؤ کلیا بیٹھا اور رستے گندر آیا بادشاہ جادو کرتے سبر وقیدیتہ لوگ یہ سکھا د شامی گھر تر جا روزانہ آ جا جادو سکھ نظر پی اس درمیش کلی والے کسمت جاگن لگی ہے شو پٹھیا آ بھی کوا بندہ بیٹھا کیوں نہ ہوا بھی پکا کلا مسمت جاگنی سی بیٹھ گیا گلا سنن لگ پیا سیانے فرما کئی بار اشک سن دیا ہی اٹھ پا ہاں हर एक वास्ते दीदार की लौड़ नहीं पी कई बार सुनिया ही भांबड़ बल पा गया दिल्बत पै गई गलन दे लग प्योंकि हक दल हक मुड़ बिल के चोट मार फितरत देब जो बंदे करता है حق ہوئی فکرت اس واسطے خوش نصیب لوگ اللہ دیاں رب کے پیاروں دیاں رب سونے بدینے حق دیاں گلیں شوق سن رہے ہیں تاکہ اس حق دل چتر جائے جد بھی جادوگر وا دے اندر درویش کول بھی تھوڑا وقت لا اے آخر درمیان دے دن آؤد وقت لگن لگ پیا جادو گھر آ بچا یہ وقت کیوں لا کتنے کی رہینے ادھر گھروں بکت نکلنا پھر در لگا جنا بچے واسطے پریشانی بن گئی ہوں میں دسا یہ درمیش پوچھا راہ فکی رات دس ہوں میں کرا مینوں کٹ پی نبالگ بچہ ہے لاہور کٹ کوٹ کی کرا دس آخیا جا وہ حکیم سی سی میرا بھی حال ہے کہ میں آپ کلیا سر دے کے بیٹھا وا کلی بچے بچے نے بچارے نے کتوں پہنچا ہے کہ لگا پترا یہ کر جادو کر کو ج آخے دیر کیوں کی تھی تکھی گھروں ہی دیر پلاش گھر وال جب گھر والے پوچھنے دیر واپس کیوں آئے تھی جادو گھر نے ڈک لیا اس طرح گول مول کر کے اپنا وقت لگائی رکھ دسی تیری مہربانی میرا نا دسی کرداشت کر کر نہ ہو سکے متا پرائمان خواہ بیٹھا میں اپنی کمزوری ویچ کے سر تھی بہٹا وا پاسے بہٹا وا تیری مہربانی میرا نہ دو تینوں میں تریقہ گر سکھا دتا بس اس طرح ہی چلتا پر اللہ امریک مکبور ام اس ذات بلہ ہو گال بولا لا امر ڈاڈا ہوا وہ حکمت انہر کرنا ہی کیوں تاکہ اس راہدہ بھی امتحان ہو جاوے بچے کا بھی ہو جاوے اگوں جو رنگ رب رکھا سن وہ رنگ بھی سارے ہو دار ہوں کترا چالا کی کرتا ہے سونے رب نے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 اصا ہے افضل امیر راہو افزل اج پتا لگنا جا در افغل یا فقیر بیٹھا بدرد فرمے شک سی اس واسطے کیا نبالگ بچہ جی شک ان گل اس واسطے کی, جی کی جی اس واسطے کی میں راہے پاسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ سلاد تسلیم نے فرمایا سویا مولا مینو دس مرد بکھا لے سی مرد میں زندہ کرنے اللہ پاک نے فرمایا والم سو مل کیا نہیں رکھنا سونے ایمان تو رکھنا کلے دل بے کرے دیکھنا چاہتے میں دیکھ کے سکون کر جاگا حضرت بچہ بھی اسی طرح پھر انہیں آخر دل سکون جا جاوے گا بے قرار کرارے کھانا سی مولا پڑے پاس رب سونے دا بندہ کیڑا ہے رب دا بندہ کیڑا جب یہ خیال آیا پتھر اٹھایا ہے اٹھا کے اللہ ہم کن امراح من لے کمن امرتہ فک تلہا وتا یم دنا فرماہا فکا او میرے اللہ جیلا ہے سچے جے فقیر درویش تیرا سچا ہے جادو کر سچا نہیں اے پیار ہے, ہے وہ نہیں ایس پتھر اے جانور مر جاوے پتھر سٹیا جانور مر گیا کیوں مریا تقدیر منتظر سی تیرا آج تیرنے وہ بچیا تیرا راز کھولنے اج امتحان ہو جان گے راز کھولنے کھولنا کنا چھپیا رہے گا سیانے عشق دے مشک کدی چھپ دے تیروں ظاہر کرنا ہے تیری خوشبو پھیلے گی جدو دنیا نے کم ویکیا واپس راہب درسیا حضور میں بیٹھا بل جان تلی آؤ مف بالو منی راہب کہن لگا پترا چیتا کر لے تیرے اچا میں پیچھے رہ گیا افراد لے ہوں پتا نہیں ان کی حقیقت تیار رہی تیر ازمائش امتحان اون لگا امتحان اون لگائے جادوگر وے اپنا کیے میں حکمت چلا ایک دم نہیں آدوگر جان دچا ذرا چوگ لائی لو جب لگ جائے گا مولا پیخے چلا اسی طرح اللہ کے فکیر کرتے ہیں ہاں اللہ چمبے مچال چمبے فرمان لگے رحب صاحب فرمان لگے رب فقیر درویل فرمان لگا پترا پر مہربانی کری فلا میرا نام دسی میرے تو کم فار ہوں کی کرن لگ پیا بچہ اللہ واروائے ماں درد دین لگ پیا ایک مت نیار ہوا درداد فلبیری والوں شفا دین لگ پیا بیماریاں وال لگ پے ماں مل رہی ہیں گل کھل دی کھل دی دی گئی بادشاہ دی کر پہنچی بادشاہ کچہری نبی رو پتہ لگا فلانا بچا جادوگر کو کام کرتا ہے پیا کہ لگا پترا تیری مہربانی میں فقیر اللہ دے میں سنے بول بیٹھا فورن آخلا میں شفا نہیں سکنا د پر جی کسی ویلے بیٹھا بھی ہو تو پھر موج ہ نہیں جو ہی آ پیونا نہ اسلے غلبہ ہونا اللہ رب العالمین دے تصرف فدا پھر کسے ویل وہ شان ویا دن بھی کر چڑتا حضرت موسا جان درخت ولے درخت تو ندا آن لگ العالمین او موسا میں پرور دگار ہوں سارے جہان دو صدا سداؤ درخت تو موسا کلیم یہ درخت مولا سونے نے اپنی قدرت نال تصرف فرمایا اپنی شان ظاہر فرمائی جیو ظاہر کر سکتا اسی طرح اسال باغ نے شان ظاہر درخت فرمائی درخت کو بھی سنی پر درخت بھی نہیں درخت جو درخت پیدا کرے اگر منساو یقین ہو گیا وے اے درخت نہیں بولن والا ہو رہے جتوں بولتا پیا اے ہو رے بزرگ فرمانے اپنا, اپنا تسم و درخت تو ندا کر سکتا پیغمبر یقین کی کلو سمجھ لو اپنا خلیفا کیا درخت نو خلیفہ نہیں فرمایا جنوب اپنا کیا خلیفا خیال کسی وی شان و آ جائے وہ شان جا کرے زبان یہ ہلے بولنا وہاں ہوئی ہوا ہوا دیان لیکن ربو ربینا بندہ بندہ ترقی جتنا مرضی کر جاوے درخت خدا نہیں بنیا خدا درخت نہیں بنیا بندہ خدا نہیں بندا خدا بندہ نہیں بندا لیکن ارور ہے جدوں جب چاہ فقیر دے اپنے بندے دوں چو بول سمجھ نہیں لمبا نہیں کرتا نبی نبینے اکھان ملیا نے گل جاشاہ گل جا بیٹھے انہیں آخیا خیر چانن کتوں لے آئی کہ بادشاہ جڑا تیرے جادوگر کو بچہ نہیں آس د مسلم چلاقل بھی دے چڑے جنہیں فیض کرنا ہوں وہ ہدیے تو لے بھئی آخر یار کچھ لینا جو ہے سی اگلے کا دل خوش کریئے بہت سارے لے گیا جا کے حضور سارا کچھ تے شفا دے دو میری فرما لاشا نما اللہ شفا دینا رب کام ہے میں تو دعا کر سکنا دعا کر ان بڑی حکمت ہوئی بچے کو بھائی بھائی میں ساد نی ساد نی آ گئی سونے نے یہ بھی سکھا دگلے کیدنا آپ کی بلا انہیں شفا دینا پی بادشاہ رب من چڈنا پینا چڈ دے میں دعا منگنا اللہ تعالی شفا دے آخیا گل ٹھیک ہے اللہ پاک مان ل اسلام قبول کی تا شفاہ مل گئی بادشاہ گھڑایا بیٹھے بادشاہ گھنزیں او کنے اکھان دیتیاں نی قال ربی کہن لگا میرے پروردگار نے دست دیتیاں نے کہن لگا بادشاہ والا کرب ان غیری خیرہی اج میرے سوا بھی تیرا گرب ہے انہیں اکھا ربی و رب و کلا میرا تیرا دوما درہ بلائی ایو فاخشاہی شروع کر دیتی تیرے پیچھے ہونے آڑکئی بادشاہ کہ لگا ل بچا آ گیا بادشاہ کہا جادو استاد گیا استاد سامنے کرماریاں شفا بھی نہیں دے سکیا یہ پیا کرنا ہے ان کبھی ایسا کام نہیں کہ بادشاہ کہا یہ خیر جادو کتوں لچا کہ میں کسے نو شفا نہیں دیا اللہ بادشاہ داد بھی پھڑ کے نال رکھ لیا سدا دیا اللہ لیکن کائم نہیں رہ سکیا بچے ہونے کی وجہ سمجھ نہیں لگی دو جابی سمجھیا بھائی یار چھوٹی موٹی جی سان سدا دن لگا ہے اس طرح کی کوئی سزا دے کے <T lymphema> راہب صاحب نے کہن لگا بادشاہ دینے کہا اپنے دین تو نہیں تے بڑی سزا دیا گا انہیں آخیا نہیں میں نہیں سجاو جہاں دے سکنا دے لے آرا منگاؤ راہب سر رکھیا دو ٹوٹے کر کے وہ مار ہوں باری آ گئی لڑکے لڑکے لگا میں کرانگا پھر جتی اپنے نے انکار کیا نے اپنے درباریا آخیا شابش لے جاؤ یہ فلا پہاڑ دے کھڑا کر کے تیر مار ختم کر دو لے گئے توجہ بچہ کہن لگا اللہ شر تو مینو توں ہی بچا سکنا مینو بچا تباہ فرما پہاڑ ہلیا سارے ڈے پہاڑ گرک کو گئے بچہ محفوظ رہ گیا اس رات کا پہاڑ نو چاہ لے یا پہاڑ لگ چا بنا اگ لگی لگتی تو جہاز اگلا اگلی گل میں اس رات کا اللہ <سؤال> امت فنیہم بے ما شیدہ مولا جے میں مجھانے بچالے فراجہ فابہم الجبل و فرسقہ تو سارے ڈگے حلاق ہو گئے بچہ توریہ دے بادشاہ دے گوڑا گیا بادشاہ گھر لگا دس ہوئے میرے بندے کی درکار آئے ہیں تیرے نار بیجے دن اُنہ نار کی ہوئی انہیں آپ بچا ہلاک چیز نے آخر پر بے وکوف نتا کہ ہوں کہ لگے کرو ایک بیڑی بڑا وڈی ساری بےڑی دیکھو سمندر कार जाए तो गर्क करते जे मने वापस फिर जाए ठीक नहीं तो समंदर करो गए ने समंदर देर उस फकीर अल्लाह के बच्चे ने फिर अर्द की मौला सुनिया मेहरबानी फरवा इन्हूवी ले लिया जिन्हें लेना ने मैनू बचा ले سونے پرور دار سن بچے دے مہربان جو ہویا کھڑا سی مارے سے شاہج رب مہربان ہوے کھیتوں بھجیاں دا فقیر دے بھجے دانے اللہ دا دا دا حضرت دا حضرت موئی سال السلام دہ کا اس فقیر بچے دی بھی بن دی توجہ فرما جدوں بچے نے دعا کی وہ بھی گھر کو گئے بچہ پھر بادشاہ کو آ گیا بادشاہ کہ لگا سنا کی بنیا میرے یار وہ میرے نالیا پونا فرمایا وہ گھر کو گئے اللہ نے انہوں نے گھر کیا بار بار نام اللہ دا کا لیا کہ دل میں وہ عزمت بیٹھے سمجھ نہیں لگی बादशाह परेशान हो गया बच्चा तो लैब चाहिए बादशाही बादशाह मैं खुदा बन के बैठा ये इना सारा है फिर इवीं करता चिड़िया मराया میںگا فرنا کوئی گل ہوئی بچے نے جناب نیچے بادشاہ کا جب چیتا ماہ چڈیا دکا پکا ہوا बच्चा कह लगा गेन मैं हैरान घमाल भी अजीब गल मरण वल प्या दस दी गई गल आपने मरण आप पाया दस दू لگا کی کرا کہولی لٹکا بھی تیر میں نہ سٹے جنے مردی نہیں سٹے گا میں مرن لگا پڑھ کے آخلا منہ سونے کا بسملہ ہے ربل گلا اللہ, رب ال اللہ دے نام میں تیر سٹن لگا جڑا لڑکے دا رب بے بے بے بے بے بے بچے درب او ہے میں وہ تیر روپیہ سٹنا گلام بچے سولی بڑی دنیا بادشاہ اعلان سی بڑی دنیا کٹھی ہو گئی تیر انداز تیر کمان چو گھچن لگیاں دا بسم اللہ رب الغلام کم پٹی اتے جا بچے بچے نے سر اچ ہ اپنا سر زخم والی جگہ رکھے رب سونے دا نام لے کے شہید ہو گیا وے جس لوگاں میں دیکھ एदे बच्चा हक बचे का मकसद करा चाहता पता कोई नी मैं इस बच्चे तो अपने दीने हक का ऐलान मुनादी करा देनी بچے آشک آج آج آج آج دی جان دش لکھان بن گئی بادشاہ کہان لگا اچھا جے تسی پھر گئے پھر جاو میں ہوں تے سارا نالشر کر انہیں کھائی کھدائی بچ اگ بالی اگ دے ادر بچے نکا دن دھکا دہید ہوتے جا رہے آخر ایک مائی صاحبہ بی پی صاحبہ دی واری آئیے پچھلے اندر بچہ چکیا ہے مائی تھوڑی گھبرا کے پیچھے کھلو لگی اگ جیسی بلا بیا گود بولتے لا دکھا سی لگا لک وہ گبرا بھی نا حق دے مائی نے بھی چھال مار دیتی بچہ بھی گیا सोने रब ने बच्चे की विखा दिता सदके जावा इस्लाम आ करीमत तू और विखाण पे जग फेरन पे आवे बच्चे जग फेर छा एक दम सज एकदम सज्ज सा लखदम बारी نبے مارے جڑ بہار باہ جڑ جال آردے اللہ برباد اللہ فرما سنمنا پکڑ سمجھ نہیں لگی جگ تو مسلمان خری چار جگ نو لمان ملی گئی سمجھ نہیں تو میرے سونا کو تنقید فرصت نہیں کو تنقید نہیں ہے نہیں اکلو فرصت نہیں ابل گو فرصت نہیں اکل کرو ہمار یاد رکھ رکھ رکھ رکھ رکھ رشک نمبر لے گئے اے بول بول اکلران نہیں عشق میری آمار گالا مدنی مدنی پارک دا سرکار سوہنی رات درشکد ہائے سارے جرم و خطا ظلم معاف کر امین امین میرے نال کوئی پاپ ہی نہیں ہائے تیرے نال کوئی فضل ہے عظیم کریم بیٹھ کے رہا سلام شمع بجم ہدایت پہلا سلام شمع ہدایت پہلا سوہن گڑی چھ مچھلا گچا جی سوہ جانا اس مجھ سے خدمت فرما فرماؤ دعا فرما تو مست اللہ ہونا